مفتی صاحب میرا سوال حضور آپ سے یہ ہے کہ اگر قضاء عمری باقی ہوں اگر ہماری نمازیں اس بھی جو قزا ہو گئی ہوں اور ہم جو موجودہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ نفل پڑھنے کو ترجیح دیں یا قزا نماز کو ترجیح دیں بعض بعض لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر ہم نفل بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ اور اگر ہم قزا نہیں پڑھ پاتے نفل ہی پڑھ لیتے ہیں قزا نہیں پڑھ پاتے تو وہ قزا کے قائم مقام ہو جائے گی تو کیا آیا ایسی بات صحیح ہے یا نہیں سزا کرنا ہو خیریت جی حسان رضا بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا نفل بھی پڑھے قزا بھی کرے بہتر ہے نہیں تو نفل چھوڑ دے قزا کرے نفل پڑھنے اور فضوں کے برابر ہو جائے اللہ خیر کرے کرم فرمائے تو مہربان ہے لیکن اصول ایسا نہیں ہے شریک مسئلہ ایسا نہیں ہے وہ نہ پڑھنے کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ہمیں اصول سے قرآن و سنت سے معلوم ہوئی تو نفرت پڑھنے سے فرض نہیں ادا ہوں گے فرض پڑھنے سے ہی فرض ادا ہوں گے وہ سب نہیں ہے چھوڑ دیا کرے اور فرائض کو پڑھا کرے ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قزا کر لی